كَثِيرًا اللہ تُفْلِحُونَ جب نماز پڑھ لی جائے تو تم لوگ زمین میں پھیل جاؤ پر اللہ کے فضل یعنی روزی کی تلاش میں لگ جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی معاملات میں مزید رہنمائی فرماتے ہوئے کہا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے کاروبار میں لگ جاؤ اور تلاش رزق کے لیے ہر ممکن کوشش کرو اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو جس نے تمہاری ہر گام پر رہنمائی کی ہے کبھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو کیونکہ ہر کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے